نبیر اسلام نے فرمایا ہے کہ دین اسلام کی عمارت ان پانچ ستونوں کے اوپر کھڑی ہے ان میں پہلا ہے کلمہ طیبہ دوسرا ہے نماز زکوٰۃ روزہ اور حج ان پانچ ارکان میں سے کلمہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے چونکہ باقی جتنے ارکان ہیں ان میں کسی کس نہ کسی حال میں گنجائش ہے نماز حیض و نفاذ کی عورت حالت میں جو عورت ہو اس کے پر فرض نہیں ہے ہو نہیں پڑ سکتی اسی طرح زکوٰۃ ایک غریب آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے حضرت علی ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی نصاب بھی نہیں تھا ان کے پاس حج بھی غریب آدمی پر فرض نہیں ہے صرف امیر آدمی کے اوپر فرض ہے تو باقی سارے ارکان میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے کلمہ ایسا رکن ہے کسی حال میں بھی گنجائش نہیں ہر بندے پہ ہر حال میں کلمے کی تصدیق کا کرنا لاتم فرض ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو بیمار ہوں میں تو کمزور ہوں میں تو غریب ہوں میں تو پریشان ہوں بھئی آپ جو بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں عقل ہیں اور بالغ رہیں آپ کو کلمے کی تصدیق کرنی پڑے گی اس میں کوئی چھوٹ نہیں کوئی گنجائش نہیں اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس عمل کو لے کے اللہ کے حصول پیشے کے لیے جاتا ہے راستے میں اوپر سے آنے والے ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اب دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں نیچے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے بھائی ایک بندے نے کلمہ پڑھا میں اس کا عمل اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں پھر دوسرا پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہیں کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا حضرت موسع علیہ السلام کو طور پر گئے تو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے یہ بڑی سعادت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع نصیب ہوا وہ قلیم اللہ کہلائے ایک دن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا خاص کلمہ بتا دیجئے جو خاص ہو اور اس کے ذریعے سے میں آپ کو پکاروں بندہ راز کی بات پوچھتا ہے نا اپنے دوست سے تو ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ میں کوئی ایسی بات پوچھتا ہوں جو انوکھی ہو جو میرے لیے خاص ہو اے میں آپ کو اس کے ذریعے سے پکارا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے مجھے پکارا کرو میں رسپونڈ کروں گا یہ کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے فرمایا میرے منہ سا کلیم اللہ اس کلمے کو تم ہلکا نہ سمجھو اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان میں جو کچھ ہے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے تو یہ کلمہ بہت اللہ ہر بجت کے اہمیت کا حامل ہے ایسا کیوں ہے کہ چودہ طبق ایک طرف اور کلمہ ایک طرف اس لیے کہ کلمہ میں اللہ کا لفظ موجود ہے اور اللہ تعالی اصل ہیں اور باقی سب کچھ ان کا ذل ہے اور اصل جو ہوتی ہے وہ ذل کے مقابلے میں زیادہ حسنی ہوتی ہے اس لیے کلمہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ بھاری ہو گیا حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر پہاڑ کی طرح بھاری ہوگا اتنے گناہ ہوں گے وہ بندہ سمجھے گا کہ اتنے گناہوں کا مقابلہ نیکیاں نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میرے بندے آج انصاف کیا جائے گا ہمارے پاس ہے ہم وہ بھی پیش کریں گے چنانچہ ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی کاغذ کی وہ دی جائے گی کہ اسے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال لو وہ کہے گا یا اللہ ننانوے دفتر گناہوں کے اور وہ بھی پہاڑوں برابر بھاگی یہ کاغذ کی پرچی کیا کرے گی فرمایا تم ڈال ڈالو تو صحیح جب اس پرچی کو ڈالا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا حیران ہو کے پوچھے گا یا میرا کون سا عمل ہے اللہ فرمائیں گے یہ تیرا کلمہ پڑھنے والا عمل ہے اس کلمے کے سامنے کوئی گناہ بھاری نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں نفی اثبات لا الہ اس میں ہم انکار کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں اور اللہ جو ہے اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں تو اس کو کہتے ہیں نفی اس بات لا الہ الا اللہ اس میں نفی اور اسبات دونوں ایک جگہ پر جمع ہے یعنی انکار بھی جمع ہے اور اقرار بھی جمع ہے سب کا انکار ہے اور اللہ کا اقرار ہے یعنی اس ایک کلبے کے اندر نفی بھی ہے اس بات بھی ہے اس میں کفر بھی ہے ایمان بھی ہے شرک بھی ہے توحید بھی ہے دونوں اکٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں زدین کی جمع یعنی دو زد چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی اللہ نے کہے تو وہ مشرک کہے گا وہ کافر بن جائے گا چونکہ اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کہنے سے وہ مومن بن جائے گا چونکہ اس نے اللہ کا اقرار کر لیا اب یہاں سے ایک نقطہ نکالا کہ کفر اور ایمان ایک کلمے کے اندر جمع ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک کافر اور مومن بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں ایک جیسے ہیں فرق نہیں ہے کوئی ہاں اتنا فرق ہے کہ ایک منکر ہے تو کافر ہے دوسرا اقرار کرتا ہے تو مومن ہے اور اگر وہ جو منکر ہے وہ بھی اقرار کر لے پھر اس میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا پھر دونوں مومن بن جائے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ کلمہ جب کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے آدمی تھے ان کا نام تھا دہیا قلبی رضی اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب تھا بڑا قبیلہ تھا بکریاں پالتے تھے ہر گھر والے دو سو چار سو بکریاں پالتے تھے پورے قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ اگر وہ کبھی باہر نکالتے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری زمین اس سے بھر جاتی تھی تو ان کے جو امیر تھے نمبردار تھے ان کا نام تھا دہیا دہیا کلبی کے نام مشہور تھے نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی ایمان لانے کی دعا مانگتے تھے جیسے ردمت لانوں کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط فرما دے اسی طرح دیہیا کے لیے بھی دعا مانگتے تھے ایک دن علیہ السلام آئے اے اللہ خبیر صلی اللہ علیہ وسلم قبیث تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے ایمان لانے کے لیے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے چنانچہ چنانچل بھی آئے ان کی عمر اس وقت تقریباً ساٹھ سال تھی میچور آدمی تھے قبیلے کے سردار تھے جب آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اس چادر بچھائی اور ان کو کہا کہ آپ اس میری چادر کے اوپر بیٹھی ہے نبی احسام نے شاد فرمایا کو جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز بندہ آئے تم اس کا اکرام کرو وہ کافر بھی ہو تو بھی اس کا اکرام کرو اپنی قوم کا تو معزز ہے نا تو دیکھو نبی احسام نے ہمیں اخلاقیات سکھائی کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی دیا دی کلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو سمیٹ لیا اور اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا سر پہ رکھا پر کاق کہ اللہ کے بھی میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا میں ویسے بیٹھوں گا میں تو آپ کی خدمت میں غلام بننے کے لیے آیا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دیجیے نبی صاحب نے کلمہ پڑھا دیا اس کے بعد دہیہ کلب اللہ ایک سوال پوچھا میری ساٹھ سال کی زندگی کے کیا سب گناہ معاف ہو گئے ہوں گے تو نبی شاہ نے ہاں ہو گئے ہوں گے مگر دہیہ کلوی نے رونا شروع کر دیا نبی شاہ نے پوچھا دہیہ رو کیوں رہے ہو ٹک ٹپ آنسو گئے گئے اے اللہ کے بیف علیہ وسلم کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے اور میری ساٹھ سال کی زندگی کے باقی گناہ تو معاف ہو گئے ہوں گے ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے تردد ہے پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں میرے نے فرمایا وہ کون سا ہے میں اپنی قوم کا سردار تھا اور مجھے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے سے آر ہوتی تھی میں نے اپنی قبیلے کی ستر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے ستر لڑکیوں کو قتل کیا ہوا ہے میں ستر معصوم بچیوں کا قاتل ہوں کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو گیا ابن حیران کہ اس نے کیا چیز بتا دی اسی میں حضرت تشیف لائے اور انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے بسلم انہیں کہہ دیجیے السلام و یہ خان ابلو کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف کروا دیتا ساٹھ سال کی زندگی کے بھی گنا معاف ہو گئے اور ستر معصوم بچیوں کے قتل کا گنا بھی اللہ نے معاف فرما دیا تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے علماء نے لکھا ہے کہ کلمے کے بارہ حروف ہیں لا الہ الا اللہ اگر اس کے حرف گنے تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف بنتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بارہ حروف والا یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے بارہ مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بعد المعال نے ایک مارکت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں بارہ اعضا ہیں جو گناہ کرتے ہیں انسان کی زندگی کے بارہ اعضا ہیں جو گناہ کرتے ہیں دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ اور دو پاؤں آٹھ ہو گئے اور چار باقی ہیں زبان اور دل دماغ اور شرم تو یہ بارہ آزا ہوئے تو جسم کے بارہ آزاد ہیں جو گناہ کرتے ہیں جو بندہ کلمہ کا ورد کرتا ہے اللہ تعالی بارہ آزاد کے گناہوں کو معاف فرمائے دیتے اس کلمہ میں جتنے حروف ہیں ان کو ہم اپنے تجوید کے علم میں جوفی کہتے ہیں یعنی وہ سارے حروف جو ہیں وہ جوف دہن سے نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں نقطۂ یہ ہے کہ دیکھو اگر تمہارے دل کے اندر سے کلمہ نکلے گا نا پھر اس کا اثر واضح ہوگا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. تو عرب ہے یا اجم ہے تیرا لا الحلہ تو ارب ہے یا اجم ہے تیرا لا الحلہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ لا اللہ کے الفاظ کہنا لغت غریب کے مانے ہو جائے گا پھر لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے حالانکہ چھبیس حروف ہیں روف ابجل کو کہتے ہیں ان میں بہت سارے حروف نقطے والے بھی ہیں کئیوں کے اوپر نکتہ کئیوں کے نیچے نکتہ لیکن کلمے میں کوئی حرف نکتے والا نہیں علماء نے لکھا اس لئے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ کوئی میرے ساتھ کل کو شرک کرنے والا بن جائے کلمہ ایک فالتو چیز ہوتی ہے نا جو ساتھ لگی ہوتی ہے فرمایا میں اس کلمے میں کوئی ایسا لفظ حرف ہی پسند نہیں کرتا جس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہو کل کو لوگ میری توحید کے ساتھ لگا لیا کریں گے اس لیے مجھے شرک بالکل پسند نہیں پھر نقطے اس لیے بھی اللہ نے پھنسے نہیں فرمائے کہ اللہ عزت جو ہے وہ جہد سے پاک ہے نہ فوق, فوق کی جہد نہ تحت کی جہد اس کے سامنے کوئی جہد نہیں وہ بھی جہد ہے اس کے لیے جہد کو متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ اوپر ہے اللہ نیچے ہے اللہ دائیں ہے اللہ بائیں جہد وہاں نہیں چلتی وہ جہد سے ماورا ہے جہد سے بلند و بالا ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے شال فرمایا کہ تم مجھے یونس علیہ السلاط پر فوقیت مت دو جس نے مجھے ان پر فوقیت دی اس نے جھوٹ بولا اب یہ عجیب سی جو ہے حدیث مبارکہ ہے کیونکہ یہ تو مسلم بات ہے کہ نبی علیہ السلام صرف یونس علیہ السلام سے نہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام انبیاء کے امام ہیں تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں یعنی باقی نبی تو اپنی امتوں کے نبی ہیں نا مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو نبی انبیاء ہیں باقی انبیاء پر بھی ان کی نبوت لانے کی تصدیق کرنی ضروری تھی تو فضیلت تو ان کی ہے پھر کیوں فرمایا تو طالب علم کے لیے یہ عجیب سے نکتہ ہے علماء نے اس کے جواب دیکھا کہ وجہ یہ تھی کہ نبی اصاف اسلام کو میراج میں اللہ نے ارش کی سیر کروائی فوق کی سیر کروائی اوپر کی سمت کی ربرا انہوں نے اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور ان کو سمندر کے نیچے کی یعنی تحت کی جو جہد تھی نا نیچے کی اس کی سیر کروائی اور چونکہ جیسے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کی آیات ہیں سمندر کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں نبی علیہ السلام نے اس بات کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ مجھے ان سے فوکیت نہ دو مجھے اگر اللہ نے اوپر کی سیر عطا فرمائی تھی تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے سیرت سرہ فرمائی اس لحاظ سے ہم دونوں سیر کرنے میں برابر ہیں ورنہ اللہ کے محاور کو ان کے اوپر فضیرت حاصل ہے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں لے لیا تو یونس علیہ السلام اندھیرے میں تھے ایک رات کا اندھیرا پھر ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تو تین اندھیرے تھے اب اس میں وہ پریشان تھے کہ یا اللہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اب اس جگہ پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور رب کو کیا پکارا کل میں ہی پڑھا لا الحتا ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ نے اللہ کا لفظ کے کی جائے مخاطب کے سیرے میں اللہ انتا انت, کہہ دیا لا الہ الا انت کا نز اپنے خطا کا اقرار کیا اور اللہ سے معافی مانگی اللہ مجھے معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا مچھلی ان کو اپنے پیٹ سے نکال دیا یعنی ان تین اندھیروں میں سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی اب نجات کا سبب کیا بنا کلمہ بنا جو انہوں نے پڑھا تھا تو علماء نے لکھا ہے اگر یہ کلمہ اس مچھلی کے پیٹ سے نجات کا سبب ان کے لیے بن گیا تھا تو ہمارے لیے بھی مچھلی کے پیٹ سے نجات کا سبب یہ کلمہ بن جاتا ہے ہم لوگ بھی کبھی کبھی نا حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں کاروبار ایسا لاک ہوتا ہے چلتا نظر نہیں آتا گھر کی زندگی ایسی مچھلی بن جاتی ہے بندہ اس میں سے نکل نہیں پاتا میں بچھی کو کیسے جاؤں سمجھ نہیں آتی کبھی قرض کی مچھلی کے پیٹ میں بندہ پھنس جاتا ہے قرض سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آتی کہ میں ان حالات میں سے کیسے نکلوں تو حالات بھی ایک مچھلی بن جاتے ہیں جنہوں نے اس بندے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوتا ہے اب ان حالات سے کیسے نکلے یا مرض مچھلی بن جاتی ہے اس کو پیٹ میں لے لیتی ہے بندہ اپنی مرض سے نکل ہی نہیں سکتا تو علماء نے لکھا ہے بندہ کسی بھی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے نکلنے کی صورت نظر نہ آئے تنگ دستی ہے دل ہے کاروبار کا مسئلہ ہے یا ذلت میں پھنس جائے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ کلمہ کا ذکر کرے اللہ کلمہ کے ذکر کے ذریعے اس مچھلی کے پیٹ سے اس کو نجات عطا فرمائے گا قران وجید میں اس کا ثبوت موجود ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فلعل ان ہ کان من المسبحین اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے ل لبی صفی بطن ہی الیوم یبعثون یو قیامت تک کے لئے مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو یونس علیہ السلام بھی ایسے فسے تھے کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں فسے ہوتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر کسرت سے کریں گے اللہ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں نکال دیں گے حالات کو اللہ چیند کر دیں گے بہتر کر دیں گے انسان کا جو قلب ہے اس میں تین حرف ہیں قiona قوس اور با۔ کاف پہ بھی نقطے ہیں اور با پہ بھی نقطے ہیں لام پہ نکتا نہیں ہے لام خالی ہے تو علماء نے لکھا کہ چونکہ قلب کا درمیان کا حرف خالی ہے اپنے قلب کے درمیان میں خلا ہے اس خلا کو اللہ کی یاد سے پورا کر لو تو تمہارا دل اللہ کی یاد سے منور ہو جائے گا تو اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن لگ جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے قیامت کا دن جو ہوگا نا اس دن ستاروں کی روشنی چھن جائے گی اور سورج گرہن لگ جائے گا تو ایسا کیوں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کا نور ظاہر ہوگا قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ اشرا کا دل اللہ تعالیٰ اس دن اپنا نور ظاہر فرمائیں گے اللہ کا نور اصل ہے اور دنیا کی روشنی مجاز ہے اور قاعدہ قانون یہی ہے کہ اجاس الاصل تو بطل المجاز کہ جب اصل ثابت ہو جاتا ہے تو مجاز جو ہے وہ پھر باطل ہو جاتا ہے تو جو اللہ کا نور تھا اصل تھا وہ ثابت ہو گیا اور جو باطل تھا مجاز تھا وہ سب باطل اس لیے قیامت کے دن سورج چاند ان ستاروں کا نور جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک بندے نے کچھ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھا کسی بندے کو پتہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اس کے کنکریوں کو بنا گواہ بنا کے کلمہ پڑھا فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا سناؤ بھائی کیا بنا کہتا ہے کہ میں نے کنکریوں کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھا تھا جب اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو میرے تو زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی فرمایا کہ اس کو لے جاؤ جہنم نے اور جب فرشتہ مجھے جہنم کی طرف لے کر گیا تو ان کنکریوں نے دوڑنا شروع کر دیا اور ہر کنکری جو ہے وہ جہنم کے دروازے کے اوپر چتان بن گئی اب فرشتہ پہنچا وہ چاہتا ہے کہ دروازے سے مجھے جہنم کے اندر گرائے مگر چٹان اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہلتی نہیں ہے فرشتے نے پورا زور لگایا چٹان کی جگہ سے نہیں ہلی بلاخر فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اللہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اگر جہنم کا راستہ کنکنیوں نے بند کر دیا ہے پھر اس کو جنت میں لے جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما تو اگر ایک بندہ کنکنیوں کو گواہ بنا کے کلمہ پڑتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیوں بے نظر عطا نہیں کروائے گا اس لیے یہ کلمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے کلمے کو پڑھا کریں ہم اتنا کثرت سے نہیں پڑھتے جتنی ضرورت ہے ہمارے اکابر ہزاروں دفعہ ایک ایک دن میں اس کلمے کا ورد کیا کرتے تھے حتیٰ کہ کلمہ زبان پہ رواں ہو جاتا تھا جاری ہو جاتا تھا کلمے کو اتنا پڑھنا چاہیے کہ بے اختیاری میں زبان سے کلمہ نکل رہا ہو <تصفح> یعنی بندہ نیم بے ہوش ہو تو زبان سے کلمہ نکلے جب اتنی کثرت سے پڑھیں گے تب موت کے وقت انسان کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا تو کلمے کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بالکل ماتھے کے, ماتے کے اوپر کلمہ لکھوایا ہے دنیا کا بھی دستور ہے آپ دیکھیں جتنے جہاز ہوتے ہیں ان کے اوپر کمپنی کا نام بھی کھوتا ہے نا کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے سعودی عربین ایئر لائن کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایمریٹ کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتحاد یہ کیا کیوں لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی بندے کو یاد آ جائے کہ یہ اس کمپنی کا جہاز ہے اللہ تعالیٰ نے دجال کے ماتھے کے اوپر کافی لکھا ہوگا پاک میں ہر ہوں گے تو جب مومن دیکھے گا وہ لگا کہ یہ کافر ہے. اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے تو دجال کی پہچان کے لیے اللہ نے اس کے ماتھے پہ کافر لکھوایا اور اللہ تعالی نے مومن کی ایمان کی حفاظت کے لیے مطلب موت کے ماتھے کے اوپر کلبہ لکھوا دیا تاکہ جب وہ رو قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور مومن اس کے اس طرف دیکھے گا تو اس کو کلمہ یاد آئے گا اور یہ کلمہ پڑھ کے اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا حدیث سے پاک میں ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو ایک ستون ہے نور کا عرش کے سامنے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ستون تو کیوں ہل رہا ہے کہتا کہ یا اللہ جس نے کلمہ پڑھا ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی جب تک بخشش نہیں ہوگی میں ہندر اللہ تعالیٰ اس نور کی سفارش کرنے پر کلمہ پڑھنے والے کے گناہوں کی بخشش فرمائے <تصفح> علماء نے لکھا ہے بھائی وہ نور کا ستون کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے چونکہ اللہ قرآن جسماتے مثلاً یہ بطن کشرۃ تو یہ بطن اصل و حاصت وفر یہ کلمہ جو ہے نا یہ کی مانے جائے اس کی جڑیں تو ہیں اس کی آسمان میں ہیں تو یہ نور کا ایک ستون ہے کلمہ پڑھنے سے یہ نور کا ستون ہلتا ہے اور بندے کے گناہوں کی بخشش کروا دیتا ہے اس کلمہ کی برکت لکھتے ہوئے امام ربانی عجیب بات لکھی اپنے مکتوب میں وہ فرماتے ہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف کرنے تو بھی گنجائش رکھتا ہے صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف کرنے تو بھی گنجائش موجود ہے کلمہ بھی کیا عجیب نعمت ہے خان اللہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سب گناہوں کو معاف فرما تو بھائی ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے ہم بھی پڑھیں اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف فرمائیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کلمہ گو بندے بناگار ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا مگر جہنم میں ان کا پورا جسم جلے گا دو آزار نہیں جلیں گے ایک دل نہیں جلے گا اور ایک زبان نہیں جلے گی اس لیے کہ دل میں کلمہ ہوتا ہے اور زبان سے کلمہ کا اقرار ہوتا ہے تو دو چیزیں چپ کے کلمے کے ساتھ وابستہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس بنہ مومن کی ان دو چیزوں کو جہنم میں جلنے سے بھی محفوظ کروا دیا قیامت کے دن دو مواقع ایسے ہوں گے کہ جس میں کافر یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے حسرت کریں گے کافر لوگ کاش کے ہم مسلمان ہوتے وہ دو موقع کب آئیں گے پہلا موقع کہ جب اللہ تعالی کے پاس بندے حاضر ہوں گے اللہ فرمائیں گے کہ ان سے حقوق العباد کا حساب لو کے حقوق العباد کا حساب لیا جائے گا پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے بندوں کا حساب لے لیا اب بندوں کا حق ادا ہو گیا اب کسی کے اوپر بندے کا کوئی حق نہیں اللہ فرمائیں گے اچھا اگر بندوں کا کوئی حق نہیں اب جس نے بھی کلمہ پڑھائے نا مجھے اس سے اپنے حق کا حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو جنت ملے گی جب یہ اعلان ہوگا تو کافر کہیں گے ربین کا فروغ لو کانس کے ہم بھی مسلمان ہوتے ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا اور حقوق العباد کے پورا ہونے پر ہمیں بھی جنت مل جاتی ہے تو یہ پہلا موقع ہوگا جب کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے اور پیچھے کچھ لوگ بچ جائیں گے جن کے ذمہ حقوق العباد ہوں گے تو اس کے وجہ سے ان کو جہنم بھیجا جائے گا ہوں گے وہ ایمان والے مگر کسی کی عبت کی کسی کی دل آزاری کی کسی کو دکھ پہنچایا تو اس وجہ سے ان کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو جہنم بھیجا جائے گا اب وہ جہنم میں جلیں گے جب تک اللہ تعالی چاہیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے اوپر مہربان ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جہنم سے نکالنے کا سبب بنائیں گے وہ سبب کیا بنے گا کہ ہر جہنمی کے دل جہنم کی آگ کی دیوار ہوگی اور وہ ایسی ہوگی کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ادھر ادھر کون ہے جب اللہ چاہیں گے اللہ اس دیوار کو شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ بنا دیں گے تو ایک دوسرے کو جہنمی دیکھیں گے اس میں کافر بھی ہوں گے مشرف بھی ہوں گے مومن بھی ہوں گے اب جب کافر اور مشرق دیکھیں گے او ہم تو جہنم میں جل ہی رہے ہیں یہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے یہ بھی جہنم میں ہیں تو وہ کافر ان کو تانا دیں گے کہ تمہیں تمہارا خدا کام نہ آیا تمہیں تمہارے خدا نے جہنم سے کیوں نہیں نکالا برابر ہو گئے ہم اور تم تمہارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا اب جب وہ کافر تانا دیں گے پھر اللہ بھیجیں گے تعال اسلام کو جبریل اسلام جاؤ جہنم میں اور جا کے میرے بندوں کا حال پوچھو تو جبریل اسلام آئیں گے اور کلمہ کو بندوں سے پوچھیں گے تم کس حال میں ہو جب کلمہ کو بندے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں وہ کہیں گے کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو آپ کے نبی الاسلام کی طرف وہی لے کر آیا کرتا تھا میرا نام جبر ہے تو ان جہنمیوں کو السلام کی یاد آ جائے گی السلام کی طرف وہی لے کر آیا کرتا تھا تو جہنمی السلام سے عرض کریں گے کہ آپ اگر واپس جانا تو ہمارے نبی سلام پہنچا دینا۔ جبلسلام ان سے وعدہ کر لیں گے پھر اس کے بعد جہنمی کہیں گے کہ ہمارا حال دیکھو اب تو ہمیں کافر بھی تانے دیتے ہیں کہ تمہیں تمہارا خدا جو ہے کیوں کام نہ آیا کیا ہم اور تم برابر ہو گئے تمہارے کلما پڑھنے کا کیا فائدہ اگر تم بھی یہی چل رہے ہو اور ہم بھی یہی چل رہے ہو ہم نے جہنم کے عذاب کو تو برداشت کر لیا ہم سے یہ تانا برداشت نہیں ہوتا علام اقبال نے یہی بات تو کی تھی آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو لو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہر پرستوں کی مدد نہ کی تو بہت دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا ہی نہیں ہے کوئی تو, تو یہی بات وہاں ہوگی کہ کافر کہیں گے کہ مسلمانوں تمہارا کلمت ہمیں کام نہ آیا ہمیں اس سے بہت تکلیف ہے بس آپ جا کے نبی اسلام کو ہمارا سلام پہنچا دینا چنانچہ جبر اسلام جہنم کو دیکھ کے آئیں گے اور نبی اسلام کی خدمت میں ان کا پیغام پہنچائیں گے تو نبی اسلاط وسلام کو علم ہوگا کہ میرے ابھی کچھ امتی ایسے بھی ہیں کہ جو جہنم کے ہے تو نبی علیہ صاحب سام اللہ, اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کریں گے یا اللہ آپ میرے ان امتیوں کے رحمت کی نظر فرما دیجیے اور ان کے لیے بخشش کی سبیل کر دیجیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب جس کی آپ شفاعت کریں گے میں اس سب کی جو ہے وہ بخشش فرما دوں گا تو نبی علیہ صاحب شام پھر جنت سے چلیں گے جہنمیوں کی بخشش کے لیے اور جنت میں اعلان کروا دیں گے ایمان والوں کو بھائی اگر آپ تو بھی کسی کی سفارش کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئے تو جیسے برات چلتی ہے نا آگے دلہا ہوتا ہے اور پیچھے برات والے لوگ ہوتے ہیں یہ جنتیوں کی طرف سے ایک برات چلے گی جس کے دلہا اللہ کے پیارے حبیب سے اور پیچھے سارے جنتی ہوں گے یہ آپ کے جہنویوں کو دیکھیں گے اور جس میں سے جو کسی کو پہچانتا ہوگا وہ اس کی سفارش کرے گا اور جس کی جو بھی سفارش کر دے گا اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے جہنم سے نکال دے گا یہ دوسرا موقع ہوگا کہ جس میں جس وقت کافر یہ کہیں گے رب ماں یوت اللہ دینا کا اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے اتنے گناہوں کے باوجود اب صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیا گیا پھر اس کے بعد جہنم میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا پوری زندگی میں ایک مرسپ اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے اور جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو کلمہ کے منکر ہوں گے تب احساس ہوگا کہ کلمہ پڑھنے کا اللہ کے ہاں کیا مقابی اللہ کے پیارے بسم ایک مرسپہ دعا مانگی اے اللہ میری امت کا حساب میرے ذمہ کر دیجئے دن اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں گا اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب وسلم آپ یہ کیوں دعا مانگ رہے ہیں الا میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ قیامت پر دن میری امت کے گناہ باقیوں کے سامنے نہ کھلے ان کے سامنے کھلنے سے مجھے شرمندگی ہوگی اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شرمندگی کی نہ ڈریے ہم آپ کی امتیوں کے گناہ اس زندگی میں معاف کر کے ان کو قیامت کے گناہوں سے صاف کر کے کھڑا کر دیں گے تاکہ آپ کی امت کے گناہ باقی انبیاء اور ان کی امتیوں کے اوپر کھلے ہی نہیں ہار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ضلع میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں جگہ عطا فرما دیں گے اس لیے اس کلمے کو جنت کی چابی کہا گیا ہے کلمہ جو ہے مفتاح الجنہ جو بھی کلمہ پڑھے گا جنت پہ جائے گا علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ چابی ہے تو پھر نیکملوں کا کیا فائدہ ہوا عمل بھی ٹھیک ہے صحیح چابی ہے لگتے ہی دروازہ کھل جائے گا اور جس کے دانتے ٹھیک نہیں پھر دانتوں کو جہن میں جا کے ٹھیک کرنا پڑے گا پھر جا کے وہ جنت کا دروازہ کھل سکیں گے لیکن یہ بات پکی ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ایک دفعہ پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا اس کلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور وہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اس کلم کی مشق کرنے کی اس کو بار بار پڑھنے کی اپنے دل میں ادارنے کی توفیق عطا فرمائے و ان الحمدللہ رب برادری دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم اتنے گناہ دل سے کی توبہ کر رہے ہیں اوراری کی زندگی کی گزارنے کا دل میں ادادہ کر رہے ہیں الحمد لل اللہ السلام البالفا امبا یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله محمد ال الله محمد رسول اللہ آمنت تو بل آمن تو رومری ولیومل آخری ولقری ولقد ریری وشرری ولباسی ولباتی من مؤت باغل مؤ آمن تو بلاہی آمن تو بلاہی کما ہوا کما ہوایسماہی وسیفاتی وسیفاتی وقبلو وقبل تو احکامی احکامی مقرار کم بلخل وطستی کم بلخل اشہر اللہ علاح اشحد اللہ بل اللہ بلحر اشہر ان محمد اللہ محمد رسو ابل رسو اسطف حربی بنکل بے رحمتی کا ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بطائب ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے انہیں پہلی چیز ہے سو مرتبہ استفار پڑھنا روزانہ اسطفر اللہ ربی من الظم و اطوب اد دوسرے سو مرتبہ دشریف پڑھنا اللّہ صلی علیہ سید اجنا محمد ام ولا عال سئی ادنا محمد امبارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچواں ہے مراسبہ کرنا مراذ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں ایک مرتبہ دن میں ایک مرتبہ رات میں اللہ سلالہ لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ, اللہ بول رہا ہے انشاءاللہ یہ دس پندرہ منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اللہ کی محبت دل میں بھر جائے گی اور اللہ تعالی کی محبت آپ کو محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی اپنی محبت سے لبریز فرما دے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کی مشق کر لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے إلا إلا رسّہ دعا کر لیجئے سلحان ربی اللہم صلی علی محمد الَََََََََ الفا ص علی سيدنام محمد عال سي جنا محمد اير رب کریم ہم آپ کے آج يقين بندے ہیں ہمارے گناہوں کے معاف فرماؤں سے درگزر فرما عيبوں کی فضا پشی فرما جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بن ارادے کے تھے وہ بھی معاف فرما معاشیت کی ذلت سے محفوظ فرما ہمیں طاعت کی عزت پر فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا بنا اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما علت سے جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور کے نفر فریب سے محبود فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا تا فرما اس سے پہلے کے ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق فرما اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مرجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشی و دن بنا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جتنے حاضرین محفلیں اللہ سب کی بخشش فرما اٹھنے سے پہلے اللہ سب کو گناہوں سے محفوظ فرما گناہوں سے بری فرما اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما آپ نے فرمایا یا اب ام, املاۃ سوالی کو انکار نہ کرو اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں مالک آپ بھی انکار ہے ہماری سریاد کو قبول کر لیجئے ہماری بخش کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجیے اللہ ہماری توبہ قبول کر دیجیے رد کریم آپ نے فرمایا یا یوناس انتمل الفقراء اے انسانوں ہو تو محتاج ہو اور یہ بھی آپ نے فرمایا ان صدقات صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجیے اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجیے اپنی غفاری کا صدقہ دے دی اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے امیر لوگ غریبوں پر بڑی بڑی رقم خرچ کر دیا کرتے ہیں اے اللہ آپ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے اے اللہ آپ اگر ارادہ فرما لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا اے اللہ مہربانی کا معاملہ کر لیجئے ہم ہمارے مسکینوں کے لیے جنت کا ارادہ فرما لیجئے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے رب کریم ہمیں اپنے اہلا محبت کے دنوں کو بھر دیجئے تقوی کی زندگی عطا فرما دیجیے اہلا عبادت والی زندگی عطا فرما دیجئے جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما اہلا ہمارے مشاعر علماء جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے سائے ہمارے سروں پر دراز فرما اہلا ہمارے کچھ علماء وشائے پچھلے دنوں میں اللہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان فرما اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما اور اللہ ہمیں ان کے بعد ان کی اس جدائی کے اہلا صدمے کے اوپر اجر عطا فرما اور ہمیں ہدایت نصیب فرما بھٹکنے سے محفوظ فرما نصر شیطان کے مقر و فریب سے محفوظ فرما پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما میرے مولا ہمارے تین و حرم کی حفاظت فرما مدار سے عرابیہ کی حفاظت فرما دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ خان خانگاہوں کی حفاظت فرما عامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جب ناطف اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما عمرے کی سعادت نصیب فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما و صا ت